الرحمن برحمن الحمۃ الرحمد صحمت علیہ وحمد متبرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ متبصرت سکن مسا موجود تمام خاران ایرامی اور باقی تمام سامعین کو سمجھنے کے بعد سلامت کرتے ہیں شکولہ سلسلے دار صاحب باب و صلاح درخت نمبر پینسٹھ سکسٹی فائیو پیس نمبر ایٹی اسی ہے ستراول سے بہت شی ہو رہا ہے آج کے نماز خوف کے بارے میں انسان کو نماز ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے اور خوف ہے آپ کو سیلاب پا رہا ہے اس سے بھاگنے اور نماز بھی نہیں پڑھا ہے وہ بھی ختم ہو دشمن پیش پڑ رہا ہے جنگ ہو رہا ہے پھر نہ ہاں جی یا کوئی آگ لگ رہا ہے غرق ہو رہا ہے کوئی طوفان آ رہا ہے تو بہت سے خوف نہ کھا لیا کوئی درندہ پیشے پڑ لیا دشمن پیچھے پڑ لیا آپ نے نماز نہیں پڑھا نماز بھی پڑھنے اور جو جان کو بھی تو اس سورب میں کیا کریں تھوڑا سا فرماتے ہیں ایسے سورب میں آپ چلتے ہوئے برقولی تو اگر ہوش آ تو رخ کر کے اللہ اقبال پڑھیں پھر سوار کی حالت میں پیدل ہار میں جس حالت میں آپ چل رہے ہیں چلتے ہوئے نماز کو پڑھتے چلیں رکو و سجود کے لیے اشارہ کریں تھوڑا سا سر سرنی سے کریں اور چلتے ہوئے پڑھیں پھر فرمایا اگر اتنا بھی خوف زیادہ ہو گیا شدید خوف ہو گیا کہ آپ اس طرقے سے نماز اگر نہ سکیں تو ہر رکت کے بدلے میں نیت کریں نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر پڑیں تقبیر پھر ہر رکعت کے بدلے میں سبحان اللہ، الحمد للہ الہ الا اللہ، اللّہ اکبر بس یہ پڑھیں اگر تین رکھتی ہے تو دو تین دفعہ پڑھیں چار رکھتی ہے تو یہ تصویر چار دفعہ پڑھیں پانچ رکھتی ہے تو پانچ دفعہ پانچ رہیں دو, دو, دو, دو, دو, دو رکھتی تو دو پڑھیں یعنی پھر یہ چار تقبیر پڑھیں ہر رکت کے بدلے میں پھر سلام پھیر لیں نہ کا نماز ہو گیا نماز خوف ہاں جی <تصفح> تو یہ ترقہ بتا رہے ہیں دوسرا جو ہے جنگ کے موقعوں پر دشمن کے ساتھ جو ہے امام موجود ہے یا واقع پیغامبار موجود ہے یا ایک امام تمام فضائل سے معمور ایک اللہ کا امام موجود ہے تو اس سب میں خرماتے نماز کیسے پڑھیں گے ساتھ جو ہے خرما رہے اس میں دو طرح ہے ایک تو یہ ہے جو ہے کچھ لوگ محاذ پہ رہیں کچھ لوگ جو ہے ادھر امام کے پیچھے نماز پڑھیں <تصفح> باقی لوگ جو مہاذ پر ہیں یہ جو انہوں نے نماز پڑھ لے وہ محاذ پہ جائیں باقی جنہوں نے نماز نہیں پڑھائیں وہ نیچے آ کے ایک اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں ایک ترکہ یہ ہے امام کی اجازت سے دوسرا ترقہ جو ہے اگر لوگ سب اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش زیادہ رکھتے ہیں جو سب کے بہت زیادہ کامل ہے تو اصل میں جو ہے مثلا چار رکھتے نماز میں امام دو رخت جو ہے ایک گروقیل پڑھیں باقی ایک گروجام رہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے دو رکعت پڑھ کے پھر جلدی وہ دوسرے دو رکعت جلدی جلدی پڑھ کے سلام پھیلیں امام انتظار میں رہیں پھر یہ لوگ آگے محاذ پہ چلے جائیں پھر دوسرے لوگ جو جماعت نہیں پڑھائے وہ آ کے دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں تو امام تو اپنے چار رکت پہ سلام پھیر گا باقی دو رکعت خود سے پڑھیں البتہ یہ چیزیں پرانے زمانے کی جنگوں میں ممکن تھا کیونکہ ایک ہی میدان میں ہوتے تھے دور نہیں ہوتے تھے لیکن آج کل جنگوں میں اس طرح ممکن نہیں ہے آج کے جنگوں میں تو گولیاں آتی ہیں سر جماعت پڑھنا ہے خطرہ سے خالی نہیں دشمن وہاں گولہ پھینکے گا پہلے زمانے جنگوں میں چونکہ اس طرح کے ممکن تھا ہاں کہ ایک گوشت چونکہ میدان ایک ہی میدان کے اندر زیادہ زیادہ تیر کے مد... جہاں تک پہنچتا ہے تیر جتنی قوت سے آگے کے سکتے ہیں آدھا کلومیٹر یا ایک کلو میٹر مسافت پہ ہوتے تھے ہاں دشمن اور ہمارا جو ہے محاذ کبھی تو بالکل نزدیک ہوتے تھے کیونکہ تلوار کی جنگوں میں تو عملِ سامنے ہی ہوتے تھے اس لیے ان موقعوں پر اس کی نماز پڑھنا ایک امام کے پیچھے دو رقض یہ پڑھیں دو رقض وہ پڑھیں ممکن تھا لیکن آج کل کی جنگوں میں یہ صورت ممکن نہیں ہے اگر جماعت ممکن ہو گیا تو ایک امام کے پیچھے پڑیں گے نہیں ہو تو انفرازی ہی پڑیں گے اما بھر نماز خوفصلاۃ الخوف خوف کی نماز بن العضا ہے خوف کی سے دشمنوں سے المعاربین وہ دشمن جن سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں ان سے خوف ہے من کا حرض کافروں میں سے کافر جنگ جو لوگوں سے آپ کو خوف ہے وہ ظالمتی ظالم لوگوں سے آپ کا جاں ہے ان سے آپ کو خوف ہے اور کوئی طاقت طریقہ راستے کے جو ڈاکو لوگ ہیں رہزن ہیں ان سے آپ کا جاں ہے ان سے خطرہ ہے اور اس صبو یا درندوں کی طرف سے حملے کا خوف ہے اول کے یا جلنے کے خوف ہے اول غرق یا غار ہونے کے خوف ہے طوفان آ رہا سیلاب آ رہا آب آب ہاں تو ایسے خوف کی موقع میں آپ نے نماز کیسے پڑھنا ہے اول فلال انحاظ المو ان خوفناک حالتوں سے باغنے میں اور فی ان باغنے میں ان خوفناک مواقع پہ باغنے میں بھاگتے ہوئے نماز کیسے پڑھیں یا اسے خوف کے کی وقت کیسے پڑھیں ہاں جی یا ان خوفناک واقعات سے بھاگتے ہوئے نماز کیسے پڑھیں تو یہاں فرماتے ہیں فیاج فی حاض المحل ایسے خوفناک موقعوں پہ جہاں آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے اور سالت کا بھی مقابلہ کرنا ہے جان بھی بچانا ہے تو پھر انشد دل خوف آگا شدہ اختیار کریں تو پھر السلاۃ بلاما تو نماز کو پڑھیں اشارے سے ایما اشارے سے راکیبن چل کا نخواہ آپ سواری پہ چل رہے ہوں سوار کی حالت میں چل رہے ہوں اور آج رن یا پیدل چل رہے ہیں جو چلتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نماز رکو سج اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے چلیں فن لم یا اگر اشارہ بھی ممکن نہ ہو یعنی آپ کے لیے سر نیچے کرنا رکو کے تھوڑا سے جھگنا بھی ممکن نہیں خوب بہت زیادہ ہے تو لغایت استداد الخوب خوب بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. اشتداد شدت خوف خوف ہے بہت زیادہ شدت اختیار کرنے ہے صورت میں اور آپ کو اشارہ کرنے بھی ممکن نہ ہو تو پھر اللہ کعال ایواز کل رکات اگر لو قال اگر کہیں ایواز کل رکات دیں رکات کے بدلے میں صبح نل الحمد للہ اللہ و اللّہ ول اکبر اسے تصبیحات اربا بولتے ہیں چار تشویش کے اندر ہیں اس مبارک تصویر کو پڑھیں سبحان اللہ اللہ پاک الحمد للہ تمام تارفیں اللہ کے لئے ولا اللّہ نہیں کوئی معبول اللہ صبح اللہ, اللہ پاک ہے اللہ اکبر اللہ کے ذات ہر چیز سے بزرگ و بہتر ہے اللہ اس چیز سے بزرگ ہے کہ انسان اس کی توصیف کر سکے اس کی صفت کر سکے انسان جتنے اللہ کی صفت کریں گے اپنی معروت و علم میں کریں گے جبکہ اللہ ان تمام چیزوں سے بہت ہی بلند والا ذات ہے تو اگر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی ہلاکت کے بدلے میں پھر نیت کیا یہ تسبیح پڑھا چار دفعہ تین دفعہ جتنے رکت کے ذات ہے پھر سلام پھیرا تو کفاہوں کے بات کرے گا لیکن یہ نماز جو اس طرح رکعت کے بدلے میں تسبیحات الباع کو پڑھا ہے یا نماز خوف جو چلتے ہوئے پڑھا ہے اس کو ولو آعادہ اور اب اس کو اعادہ کریں دوبارہ پڑھ لیں ادان ادا کے سر میں اگر وقت بچے باقی ہو تو اور قدان نیا وقت ختم ہو گیا ہے تو قضا کے طور پر پڑھیں تو کہنا افضل ہے تو یہ افضل ہے تو پہلے جو نماز پڑھ لیا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں جو کہ وہ انتہائی مجبور حالت میں پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں تو افضل ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا اسی پر اکتفاق کیا یا اس پہ نہ پڑھ سکا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی نماز کو قبول کرے گا رحمت لیکن وہ اللہ یہ لوگ اگر خوب اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی شدت کو نہیں وال امام حاضر الواد ہیں اور امام حاضر ہے جو لوگوں کو امامت کے لیے امام معصوم امراد ہے اس وہ یا امام معصوم کا نصب کرتا جانشین جیسے ہمارے لیے ہمارے پیرانی ترکت وہ وعد پیران پیرانی ترکت موجود ہو امام حاضر ہے وہ وقان متوسل اور یہ بندہ بھی امام تک رسائی ہے اللہ پہنچ رہا ہے امام تک پہنچنا ممکن ہے جماعت میں اور فضائل الامامت اور امامت کی فضائل فی اس حسین میں وہ کیا علمی جیسے علم کا ہونا شریعت کا علم ملات و العملی اور عمل والولایت ان اللہ کے سے سار اللہ کے اولیاء اللہ میں سے ہو قریب ترین لوگوں میں سے ہو اور روحانی کمالات اس کے اندر ہو و الکش و الکرامات صاحب کشف کرامات ہو واضح یہ سب چیزیں واضح طور پر تو ایسی صورت میں پھر دو سوتے ہیں سے جائزے یا اما یقی یہ ہنسی امامات کریں لتائے فتح ایک گروہ کے لئے ہاں جی اور یہ گروہ جو ہے مثلا چار رکتِ نماز میں سے دو رکت امام کے پیچھے پڑھیں پھر اپنے دو رکت الگ سے جلدی جلدی پڑھیں فتم حاضر طائفہ پھر چٹ پڑھیں یہ گروہ الام تل آدائی دشمنوں کے مقابلے میں چلا جائیں و یاجیو اور وہ تاجیو اور آ جائیں اخراط دوسری گروہ آ جائیں ہاں جی فل تو پھر یہ لوگ اپنی نماز کو پورا کریں پھل اخراجی تمہوں نے اور دوسری گروہ بھی اپنی نماز کو پورا کریں یعنی پہلی گروہ یہ اپنی دو رکعت امام سے دو رکعت انفرادی پڑھیں گے اور امام تھوڑا انتظار کریں گے کھڑا رہیں گے اور دوسری غور پھر آئیں گے پھر وہ لوگ محاذ سن گے دوسری غور آئیں گے وہ امام کے ساتھ دو رکت تو امام کے ساتھ پڑھے گا باقی دو رکت خود الگ سے پڑھیں گے اس لیے فرمائے گرا پر دوسرے غور و جو رکت امام کے ساتھ مل گیا مل گیا جو نم ملا اس کو خود پورا کریں گے اس لیے فرماتے ہوا پھر روایتی رکعت ماضم میں رکت نلی طائف حتن امام دو رکت ایک گروہ کے لیے پڑھائیں گے وہ رکتیں نہیں لکھ اور دو رکت دوسری گروہ کو پڑھیں گے تو مطلب کیا دو دونوں دو دو رکعت پڑھیں گے نہیں وہ دونوں جو ہے چار رکت پڑھیں گے دو رکت امام کے ساتھ پڑھیں گے دو رکت اپنا الگ سے پڑھیں گے اور پھر وہ جلدی پڑھیں گے ہاں جی جیسے ہر رکت میں کلو تمجید پڑھ کے جلدی جلدی پڑھیں گے اور پھر جو ہے دوسری گروہ آئیں گے وہ امام کے ساتھ اپنی دو رکعت امام کے ساتھ ان کو مل جائے گا دو رکعت خود سے الگ پڑھیں گے وہ رکتِ تو اخراۃ امن وہ پھر چار رکتین میں رکت ان علی امام دو رکعے گروہ کو پڑھیں گے وہ رکتِ نلی اخرا اور دو رکعت دوسری گروہ کو پڑھیں گے اور باقی دو دو رکعت دونوں گروہ اپنے الگ سے پڑھیں گے وہ ان کا انتصلاح تو مغرب نورا کا نماز غرب کا ہے تو یقیناً ایک گرو خلے ایک رقط ملے گا ایک رقوق دو رقط ملے گا امام کے ساتھ فیوس الب اللہ تو امام پہلے گروہ کے ساتھ پڑھیں گے رکت یعنی دو رکت اور پھر یہ گروہ اپنی ایک رقط کو الگ سے پڑھیں گے جلدی اور پھر وہ محاذ پہ جائیں گے محاذ لیں گے باقی لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھا وہ امام کے پاس آ جائیں گے والسانیت اور دوسری دو گروہ کے لیے رکت ایک رکھت پڑھیں گے ہاں جی تو ایک طرقہ یہ بھی ہے وہ بالا اس کا الٹا بھی چاہیے مطلب کہ پہلی گروہ ایک رقط امام کے ساتھ پڑھیں باقی دو رکت وہ اپنا الگ سے پڑھیں جلدی جلدی پھر وہ محاذ پھ جائیں پھر محاذ مچہ سنبھالیں باقی لوگ پھر آ جائیں وہ بھی امام کے ساتھ پھر دو رکھت پڑھیں اور ایک رکعت اپ نے الگ سے پڑھی چونکہ تین رکعت تو پورا کرنا ہی دو رکعت امام ساتھ ان کو جمع مل گیا اور ایک رکت اپنے الگ سے پڑھ لیا فرمات و علم یقن حضبی حضرت امام لیکن اگر ایک ایسے امام کے حضور میں نہ ہو یہ جی فضائل جو ہر قسم کی ظاہری باطنی فضائل سے بھرپور ہے ہاں یا ایسے امام نے اوکن یا امام ہے جیسے بفضلہ لیکن وہ حویہ عمر خود امام حکم کرتا ہے طائ فت ایک گروہ کو این یو سر لکھی وہ لوگ نماز پڑھیں خلف صالح اقصال شاہذ کے پیچھے مین اعصاب امام کے احاب میں سے یا اپنے سانچوں میں سے ہیں امام کے احساب میں سے ہاں یا میں سے اقسالِ شخص کے پیچھے نماز پڑھیں تمام مثلاد ہیں اپنی پوری نماز کو یعنی ایک گروہ کے لیے امام کی صحابی میں سے کوئی صحابی نماز پڑھائیں یا باقی جو مومنین جنہوں نے جہاں امام کے پیچھے کوئی نماز نہیں ملا ہے وہ ایک گروہ اس کے پیچھے امام نماز پوری نماز پڑھیں اور ایک گروہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں وہ طائف حتن اور دوسرے گروہ خالفا امام کے پیچھے پڑھیں اگر امام خود محاذ پہ او خلفہ یا اس شاخ کے پیچھے پڑھے من نصب ہو جس کو امام نے ادھر لو محاذ لوگوں کے جمعہ جماعت کے لیے نصب کیا ہے تو کہنا اول تو یہ صورت بہتر صورت ہے ہاں جی تاکہ ہر گروہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں ہاں بیچ میں نماز میں انتظار کرنا نہ پڑے نہ عوام کو نہ امام کو یہ صورت زیادہ آسان طریقہ ہے ہاں جی آپ فرماتے آئی لیکن جو ہے کیا اس طرح الگ سب کو پھر امام کے دن انتظار کرنا ہے دو رکعت اس گروہ کے لیے دو رکعت اس کے لیے پرنہ یہ چیزیں کیوں میں شروع ہی سے پہلی وہ یہی دوسری صورت کیوں نہیں تو آپ آفرماتے وقان فی بدعت الاسلام اور تھا صدر اسلام میں اسلام کی شروع میں یعنی صدر اسلام میں ابتداء اسلام بدعاعت اسلام حمیت الجہلیت دور جہالت کی تعصبیت راش خاتون پختہ ہو چکا ہوا تھا پھر جب الت اکثر اکثر میں سے اکثر لوگوں کی فطرت میں طبیعت میں تو لہذا وہ سب ضد ہوتے تھے ہم نے پیغمبر کے پیشے ہی نماز پڑھنا ہے تو اسے کو اپنا لیے فخر سمجھتے تھے اس لیے ضد کرتے تھے تو پیغمبر بھی مجبور ہوتے تھے ایک اسی نماز کو آدھا آدھا دو دو ان کے لیے پڑھیں دو رقط ان کے لیے پڑھیں اس کریں فلیزال کا احتاج اس وجہ سے پامبر محتاج ہوا امام محتاج ہوا اعلام حاضری تکلفات اسم کی تخلفات کرنے کا دو رکعت, دو رکعت ان کو پڑھیں دو رکعت ان کو پڑھیں پھر امام انتظار کریں ہاں جی اسم کے تخلیفات امرضاتِ خواتین امراضات راضی کرنے کے لیے خواتین مزاج کو ہر ان سب کے ان سب کے مزاج اور ان طبیعت کو اور راضی رکھنے کے لیے امام کو ایسا کرنا پڑتا تھا کہ دو رکعت ان کے لیے پڑھیں دو رکعت ان کے لیے پڑھیں لیکن سیاست فرماتے ہیں لیکن آج کل بولا حاجت لیکن اب اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حاضر زبان ہمارے اس دور میں ساشد اپنے دور کی بات کریں ہاں کیونکہ یہاں جو ہے لوگ اب اس حد تک تعصب کے شکار نہیں اب لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں ہاں جی کسی بھی ہر ایک گروہ ایک امام کی پیچھے نماز پڑھیں فلاش و بتا بہترین صورت بھی عادت بھی زمانۂ نہ ہمارے اس دور میں یہ ہے ایو سلیکی لو نماز پڑھیں اگر حالات ٹھیک ہے خوف نہیں تو امت دفاتن سب ایک ساتھ ایک ہی دفعہ نماز پڑھیں اور دفاتین یا دو دفعات میں نماز پڑھیں ہاں جی دو دو دفعات میں نماز پڑھیں اور دفاتین یا کئی دفعات میں نماز پڑھیں اور گروہ غرو کر کے کلو طائفہ اور ہر طائفۂ قلیلہ ایک چھوٹی گروہ مثلاً امام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں ہر گروہ اپنے اپنے امام, امام ہرے کے پیچھے نماز پڑھیں امام ہر ایک کے لیے الگ الگ امام یا خود اپنے میں سے ایک امام انتخاب کریں اس کے پیچھے نماز پڑھیں لہان لا تشوشا تاکہ لوگوں کے ذہن تشویش کا شکار نہ ہوں قلو قلعوں کے دل میں نہ ہو من غلط لادوی دشمن کے غالب آنے کا ہاں ہا سوچ جائیں کہ میں نے سو نفر ہے تو پچیس نفر ادھر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے باقی پچہتر نفر میدانی جامع رہیں گے پھر یہ پچیس جائیں گے دوسرا پچیس آئیں گے وہ نماز پڑھیں گے پھر یہ پچیس جائیں گے تیسرا پچیس آئیں گے اسی طرح چھوٹی گور نماز پڑھیں گے ایک امام کے بچے باقی لوگ میدان میں رہیں گے ہاں یہ عورتوں تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہے متشوشنا اور دشمن کے علاوے کا ولی آلمول کے سب جان لیں انا اکثر یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ جیسے سو میں سے پچتر مشغولوں نہ مشغول ہیں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بھی دفع دفاع کرنے میں مایو خوف ہوئی جس سے انہیں خوف ہے ہاں تو اس طرح سے بالکل سکون طرح سے ایک چھوٹی چھوٹی گرو نماز پڑھیں امام کے پیچھے وہ جائیں دوسری چھوٹی گروہ آ جائیں وہ جائیں تیسری چھوٹی گرو جائیں, جائیں اس طرح پورا جو ہے تین چار دفعے میں نماز پڑھ لیں اور دشمن کے ساتھ بھی مقابلہ ڈر کے کریں اور ان کا ذہنی انتشار بھی نہ ہو تو یہ ترقی اس دور میں شاست فرماتی زیادہ ترقی اب وہ پہلے والی صورت کی ضرورت ہے نہیں کہ ایک ایمان کی پوچھے نماز کو ادا ادا کر کے پڑھیں تو یہ نمازیں خوف کے بارے میں اسلام میں مشکل وقتوں میں صلاح نماز بھی پڑھا جاتا ہے حالانکہ اس کے بدلے میں ایک دفعہ تجبیہ تربار پر آپ کے نماز ہو جاتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نماز اسلام میں معاف ہرگز نہیں لیکن میں تعفیف بہت ہے نماز کی بڑی اہمیت واضح دلیلیں یہیں پر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر پانے کی توفیع تعلیم